ایک تو ہے پروانہ ہے کعبہ تیرہ حضرات مکرم اس وقت میں نے قرآن کریم انیس میں پارے کی سورت النبل سے ایک آیت ایک مقدسہ تلاوت کی جس میں اللہ تبارک تعالی نے حضرت سیدنا سلیمان علی نبینا و علیہ سلاط و کے ایک حکومتی کی شان اور عظمت اور ان کی رفعت کو بیان فرمایا اور جو آئے مبارکہ میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ یہ ہے قالز ان دہور علم و من الکتاب کہا اس نے کہ جس کے پاس علم تھا کتاب کا اناعادی کبھی ابلعینتدے کے طرف کہ میں ترسِ بلقیس کو پلک چھپکنے سے پہلے, پہلے پہلے پیش کر سکتا ہوں فلما اور جب انہوں نے اس کو دیکھا اس تخت کو مستقل نوندر تو وہ تخت ان کے پاس رکھا ہوا تھا حاضامن فضل ربی فرمائیں کہ یہ میرے رب کا فضل ہے اس سے حضرات اولیاء کرام یعنی اللہ کے جو ولی کہلاتے ہیں اللہ کے جو محبوب اور پیارے اور لاڑلے کہلاتے ہیں جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے اس قرآن کریم کی آیت مقدسہ سے ان کی عظمت اور ان کے مقام کی نشاندہی ہو رہی ہے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ وادیون نظر میں ست ہی نظر جو رکھتے ہیں جو صرف اپنی عقل کی روشنی میں دیکھنے کے اور پرکھنے کے عادی ہوتے ہیں اور جو اپنی عقل پر بہت ہی ناس اور گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ ان مقدس ہستیوں کے بارے میں اور ان اللہ کے دوستوں کے بارے میں بڑی عجیب و غریب بات کہتے پھرتے سنتے نظر آتے ہیں اور آپ سے اس سے تجھ سے ہر قصو و سے یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں کہ جناب دیکھو یہ لوگ یہ سنی لوگ بھی کیسے ہیں کہ کیسی کیسی باتیں جو ہیں جناب ان ولیوں کے بارے میں کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جو عقل میں نہیں آتی میرے جو ہے آج کے اس خطاب کا جو موضوع ہے اور آج جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں صرف اور صرف قرآن اور حدیث اور فقہ کی روشنی میں مجھے چند باتیں ارض کرنا ہے وقت اتنا نہیں ہے کہ میں تفصیل سے عرض کر سکوں گا اگر مجھے وقت نے اجازت دی تو میں تھوڑی سی جو ہے وہ تفصیل اختصاراً پوری تفصیل نہیں بلکہ اس تفصیل میں بھی کچھ مختصر طور پر عرض کروں گا اور صرف حوالے جات ہی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور میں آپ کو دعوت فکر دوں گا کہ انتہائی انہمات اور انتہائی توجہ کے ساتھ جو ہے آج آپ کو یہ گفتگو سننا ہے اس لیے کہ یہ مسئلہ جو ہے بہت ہی یعنی حیران کن ہے اور متعچب بھی ہے اور متیر بھی ہے عجب اس کے اندر جو ہے یعنی بات ہے اور یہ تعجب اور یہ حیرت ناک ان لوگوں کے نزدیک ضرور بات ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کے ولیوں کی شان اور ان کی عظمت کو نہیں سمجھتے ولایت کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتے مقام روحانیت کو وہ سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور ان محبوبین کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مقام ہے وہ اس سے چونکہ دور ہیں اس لیے جو ہیں ان کو اللہ کے ان مقدس بندوں اور ان جو ہے متبرک ہستیوں کے جو معمولات ہیں اور ان کے جو درجات ہیں اور ان کی جو شان ہے جب وہ ان کے بارے میں ایسی باتیں سنتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ان کی اس جو ہے وہ عظمت کو اور ان کے اس مقام کو کوس دور سمجھنے لگتے ہیں اب جو بات مجھے عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے حضوصن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں جو ہے اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے وہ شعر لکھا ہے اور آپ جو ہے ان کی منقبت میں یہ شعر جو ہے وہ پڑھتے بھی ہوں گے اور سنتے بھی ہوں گے لیکن جب اس شعر پر پہنچتے ہیں تو ہمارے ہمارے بھی بعض لوگوں کے اذہان جو ہیں وہ ذرا وہاں پر جو ہے ہچکولے کھانے لگتے ہیں کہتے ہیں یہ کیا بات؟ بڑی عجیب عوام کے سامنے نہیں, کہنی چاہیے. کیوں نہیں کہنی چاہیے؟ جب بات حق ہے تو کہیں جائے گی اسے اشتناب نہیں جائے گا. وہ یہ کہ سارے سارے اقتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا کہ کعبہ جس کے ارد گرد سارے افتاب سارے حجاج ہیں. گھومتے ہیں چکر لگاتے ہیں دنیا بھر کے اس کائنات کے جتنے بھی مسلمان ہیں جتنے بھی ولی ہیں جتنے بھی غوث و ہیں جتنے بھی قطب ہیں اور جتنے بھی اللہ کے پیارے ولی ہیں جتنے بھی اہل ایمان ہیں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ سب سب جو ہے خانہ کعبہ کا طواب کرتے ہیں خانے کعبہ کے ارد گرد گھومتے نظر آتے ہیں لیکن کیا عجیب بات ہے اور کیا شان ہے حضور غو سے آزم رضی اللہ تعالیٰ کی کہ کعبہ کرتا ہے تباہ درے والا تیرا کہ اے غوث اعظم آپ کے دربار کی بھی شان بڑی عظیم اور بڑی رفی ہے اور آپ کا مقام بھی بلند بڑا بلند تو بالا ہے کہ خانے کعبہ جو ہے وہ آپ کے دربار کے آپ کے آستانے کے ارد گرد چکر لگاتا ہے بڑی عجیب و غریب بات تو یہ بات سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو یہ بات سمجھنا ہوگی کہ یہ سمجھا جائے کہ کعبہ جس کی طرف ہم منہ کر کر نماز پڑھتے ہیں جو سمت کہلاتی ہے جو ہماری نماز کے لیے جہد کا درجہ رکھتی کعبہ کس چیز کا نام ہے ہمارے اور کے ذہنوں میں کعبہ جو جو جو ہے ہے ہے وہ وہ یہ ہے کہ اس جگہ ہے, اس جگہ جگہ پر عمارت بنی ہوئی کمرہ بنا ہوا ہے اس جگہ جو ایک گھر کی طرح عمارت بہت بلند و بالا تعمیر کی گئی ہے میں اور آپ اور دوسرے لوگ جو ہیں اس عمارت کو اور اس اس, اس, اس کو اور اس تعمیر کو یہ سمجھتے ہیں کہ کعبہ یہ ہے یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے یہ ہمارے معلومات نہ ہونے کا قصور ہے یہ ہمارے علم نہ ہونے کا قصور ہے کہ ہم نے جو ہے ان دیواروں کو کہ جو اس جگہ پر تعمیر ہے اس کو جو ہے ہم نے کعبہ سمجھا ہوا ہے کعبہ اس چیز کا نام نہیں ہے کعبہ جو ہے اس عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ کعبہ نام ہے اس مقام کا کہ جس پر جو ہے یہ دیواریں تعمیر کی گئی ہیں جس پر وہ کمرہ تعمیر ہوا ہے وہ اور وہ دیواریں کعبہ نہیں ہیں بلکہ اس مقام کا نام کعبہ ہے کہ جس پر یہ تعمیر دیواریں اور یہ کمرہ جو ہے تعمیر کیا گیا ہے اگر اب اگر جو ہے کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کعبہ نام ہے ان دیواروں کا تو پھر ہمارے فقہانے نے ہمارے مایا اور مستند مستحدین نے اور مفتیان کرام نے اس پر بڑی طویل بحث اور سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے وہ فرماتے ہیں کہ کعبہ جو ہے ان دیواروں کا نام نہیں ہے اگر وہ اگر کوئی اگر دیواروں کا نام کعبہ ہو اگر کعبہ جو ہے اس کمرے کا نام ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ مثال کے طور پر جبل ابو قبیس جو بالکل خان کعبہ کے سامنے جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ ان دیواروں سے اور اس کمرے سے کہیں بلند و بالا ہے اب اگر کوئی شخص جبل ابو قبیش پر چڑھ کر نماز پڑھے تو اس کا رخ جو ہے اس عمارت کی طرف نہیں ہوگا بلکہ عمارت نیچے ہوگی اور یہ شب جو ہے جبل ابو قبیش پر جو کھڑا ہوگا یہ اس سے بلند و بالا ہوگا تو اب اس کی نماز درست نہیں ہونی چاہیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کعبہ جو ہے نام ہے اس کمرے کا تو پھر جو ہے جناب جبل ابو کبیت پر چڑھنے والا شخص جو نماز پڑھے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی کیونکہ اس کا منہ ان دیواروں کی طرف نہیں ہوگا اب اس سے بھی آگے آپ چلیے ایک شخص فضا میں جہاز پر اور ہوائی جہاز پر جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ ہزاروں فٹ بلندی پر ہوتا ہے ہزاروں فٹ بلندی پر ہوتا ہے تو اب ان لوگوں کی نماز بھی درست نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ان کے منہ کے سامنے حالت نماز میں وہ دیواریں اور وہ کمرہ نہیں ہے وہ تو اس سے ہزاروں فٹ بلندی پر جو ہے موجود ہے है? اور اگر یہ تو یہ, یہ تو جو ہے زمین کے اوپر کا اور فضا کا اور بلندی کا حال ہو گیا اب اگر جو ہے ایک شخص جو ہے زمین کے کتنے تب زمین کے ساتھ تپتے ہیں ساتھ زمینیں ہیں ہمارے فخار نے لکھا کہ کعبہ جو ہے اس دیوار کا اور اس کمرے کا نام جو ہے نہیں ہے بلکہ اس مقام کا نام ہے جس پر یہ دیواریں تعمیر ہیں تو اسی لیے اگر ایک شخص سرا تک زمین کے ساتھ میں, میں رہ کر اگر نماز پڑھتا ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ دیوار تو کہیں بلندی پر ہیں اور یہ سب جو ہے نیچے جو ہے جناب نماز اس طرف کر, کر, کر, کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہونی چاہیے بلکہ انہوں نے فرمایا کہ کابہ اور سمت تبلا اور نمازی کے لیے جو متوجہ ہونا ہے وہ, وہ فضا ہے کہ جو وہاں پر ہے جو سرا سے لے کر اور جو ہے جو بیمر جناب وہ سارے سارے فضا جو ہے اس کا نام قبلہ ہے اس کا نام جو ہے جہت کعبہ ہے جہت قبلہ ہے تو اس عمارت کا نام جو ہے کعبہ نہیں ہے اور ہمارے دکان نے اسی لیے لکھا کہ اگر اس مقام پر جو یہ کمرہ بنا ہوا ہے اگر اس کو منتقل کر دیا جائے اور یہ دیوارے بالکل وہاں سے اخیر کر اس حجرے کو, کو اخیر کر کسی دوسری جگہ رکھ دیا جائے اور, اور اس دیوار کی طرف اس کمرے کی طرف اگر بھو کر نماز پڑھے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی تو پتہ ثابت یہ ہوا کہ جناب یہ کمرہ اور یہ دیوارے جو ہیں یہ کعبہ نہیں ہیں اور حضرات اولیاء کرام کے لیے جو ہے جناب جو یہ فرمایا گیا کہ سارے, سارے تابے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طوام کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا یہاں جو ہے یعنی اس عمارت کا یہاں سے منتقل ہو کر حضرات اولیاء کرام کے لیے حاضر ہو جانا یہ اولیاء کرام کی کرامت کے لیے ہے اور کرامت اولیاء جو ہے وہ بالکل حق ہے اب میں آپ کو بتلاؤں کہ ہمارے جتنے بھی دینی مدارس ہم چاہے وہ کسی بھی مکتبے فکر کا مدرسہ ہو دارالعلوم ہو اس میں یعنی اس کے نصاب میں, میں ایک کتاب عقائد سے متعلق پڑھائی جاتی ہے تمام کے یہاں جو ہے وہ کتاب رائٹ ہے اور باقاعدہ اس کو حرفن حرفن اور سب کن پڑھایا جاتا ہے جس کا نام ہے عقائد نصفی عقائد نصفی جو ہے اس میں جو ہے جناب یہ ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب کعبہ جو ہے اولیا اکرام کے لیے جو ہے جناب چلا جاتا ہے ان کی سیارت کے لیے اور ان کے دیدار کے لیے اور ان کے مقام کا جو ہے وہ طواف کرتا ہے ان کے ارد گرد گھومتا ہے تو آپ اس مسئلے میں کیا کیا نظریہ رکھتے ہیں آپ کا اس بارے میں کیا عقیدہ ہے تو وہ اس پر بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ کتاب ہے میرے سامنے عقائد نصفی اس کی بڑی بڑی شروحات بھی لکھی گئی ہیں وہ لکھتے ہیں کہ کرامات الاولیاء حق فرماتے ہیں اولیاء کرام کی جو کرامات ہیں وہ بالکل حق ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اب اولیاء کرام کسے کہتے ہیں فرماتے ہیں ول آرف تعالیٰ فرماتے کے ولی وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ تبارک ب تعالیٰ کا عرفان کامل رکھتا ہے اور اس کی صفات کا اس کو ارفان ہوتا ہے اور جناب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پوری پوری طور پر اباد کرتا ہے اور اس کو فجور اور معصیت اور جو ہے تمام جو ہے ان امور سے جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے ان سب سے جو ہے وہ بچتا رہتا ہے اور کامل طور پر جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعداد میں مصروف رہتا ہے ساری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعداد میں ہے وہ ہیں جب حضرت کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب یہ تشریف لے گئی ایک جو ہے بالکل اور وہ خوش ہو چکا تھا اس سے جب آپ وہاں پر پہنچی ہیں اور آپ ٹیک لگا کر بیٹھی ہیں جیسے ہی آپ, نے ٹیک لگائی اس وقت آپ کو جو ہے بھوک بھی لگی اور کچھ پانی کی بھی خواہش ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت سی ارے نسل تھی تو صاحب کے علیہ کی اٹھا کر دیکھے سورہ مریم اس میں یہ آئے کریمہ موجود ہے جب انہوں نے جو ہے بھوک اور پیاس محسوس کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں بھوک لگی ہے تمہیں اس وقت پیاس بھی لگی ہے کرو یہ کہ جس کھجور کے سوکھے ہوئے تنے سے تم نے लगाई لگائی ہے ذرا اب اس تنے کو ذرا ہلاؤ تو کیا ہوگا نقل تو روتبند جنیا یہ سوکھا ہوا درخت جو پہلے بالکل خشک ہو چکا تھا لیکن جب تم نے ٹیگ لگائی تو اب یہ ہرا بھرا ہو چکا دیکھو اور اس کو جو ہے جھٹکا دو اس کو ہلاؤ یہ تمہارے लिए تر و खजूर کھجور کھجور جو وہ گرائے گا اور اسی جگہ جو ہے پانی پانی بھی جو ہے نکل آیا فرمایا کہ اس سے تم اپنی پانی کی پیاس بجھاؤ یہ قرآن کریم میں بیان ہو رہا ہے اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امت کے ولیوں کی کرامتوں کا ذکر سورہ یاسینات پڑھے وزر کر اسی میں فرما, انا نحنو موتا ہم جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ہم جو ہیں, ان, ان کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں جس گاؤں کی طرف گئے تھے. انہوں نے, والوں نے کہ کیا نشانی ہے عیسیٰ یہ کہ جن کے ہم پیروکار ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں ہم بھی مردوں کو زندہ کرتے ہیں انا نحوجل محتا اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام کی امت کے ولی کا تذکرہ کیا اس کے بعد فرمایا کہ اگر کھانے کعبہ کی وہ عمارت اگر منتقل ہو کر حضرات اولیاء اکرام کا جو تواف کرنے چلی جائے ان, کی ان کے دیدار کے لیے چلی جائے تو اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے اس لیے کہ جناب کعبہ جو ہے اس عمارت کا نام نہیں جو ہے اس جو ہے وہ کمرے کا نام نہیں ہے بلکہ کعبہ نام ہے اور وہ فضا جو ہے جناب یہاں زمین سے لے کر المعمور تک اور زمین, میں زمین کے نیچے جو ہے وہ ساتھ میں طبق زمین کے ساتھ میں درجے تک فرمایا کہ دیکھو اگر جو ہے خان کعبہ نام ہوتا جو ہے اس عمارت کا تو اور اس حضرت سیدنا رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں خان کعبہ کی جو عمارت تھی وہ منہدم جو کی گئی اور اس کو اثر نو تعمیر کیا گیا وہ دیواریں ہٹائی گئی وہ عمارت ہٹائی گئی تو پھر اگر فرمایا کہ نماز اس لیے درست ہوئی کہ چونکہ فضا کا نام جو ہے وہ کعبہ ہے عمارت کا نام جو ہے وہ کعبہ نہیں ہے اور اس موضوع پر جو ہے جناب بحث کرتے ہوئے علامہ شامی اللہ تعالی علیہ نے یہ میرے ہاتھ میں دوسری جلد ہے رد المختار فتاوہ شامی کی اور یہ وہ فتاوہ ہیں کہ جو ہمارے یہاں دار الافتاہ میں ہر لائبریری کی زینت ہے اور اسی کو سامنے رکھ کر اکثر و بیشتر ہمارے علماء کرام اور مفتیان کرام جو ہیں وہ فتوہ دیتے ہیں فرماتے ہیں قال العلامت بن شینا قلتن دسوی حادہو الامام نجب الدین عمر مفتی العلم سی والجن جن رسول اولیاء فی اسرہی و عبارت النصفی فی قائنی على طريق من قطع في واللباس عند الحاجة الماء کہ اولیاء کرام کی کرامت وہ بالکل حق ہے اس لیے ان کے لیے جو ہے جناب دور اور نزدیک رکھتی اور ان کے لیے جو ہے جناب کرامت یہ بھی ہے کہ وہ جناب پانی پر بھی چلتے ہوئے نظر آئے ہیں اور جناب اسی طرح سے ان کے اگر کوئی حرت کی بات نہیں فرمایا کہ انل کابتا کانت تزور واحد اولیا فرماتے ہیں کہ کھانے کعبہ زیارت کرتا ہے کسی بھی ولی کی بھی ہی کیا یہ جائز ہے اس طرح کا کہنا فقال نقل العادل الکرامہ فرمایا کہ اس میں حرص کی بات کیا ہے اس میں تعجب کی بات کیا ہے کرامت کے طور پر جو ہے اولیاء کرام کے لیے کھانے کعبہ کا, اس عمارت کا اپنی جگہ سے منتقل ہو کر وہاں پر چلے جانا جو ہے السنہ فرماتے ہیں کہ یہ جائز ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک اور ان تمام باتوں کا اگر کوئی کسی نے انکار کیا ہے تو وہ فرق معتدلا ہے معتدلہ جو ایک باطل فرقہ ہے وہ اولیاء کرام کی کرامات کا انت... وہ انکار کرتا ہے اور وہ تسلیم نہیں کرتا ہے اس کے علاوہ اور بھی جو ہے مح... آ... فکائے اکرام نے جو ہے اس پر بڑی تحس کی ہے یہ میرے سامنے بحر الرائق ہے اور یہ بھی ہماری مستند اور محتمد کتاب ہے جس سے ہم فتوا لکھتے ہیں سے پوچھا گیا کہ رفعت ام اصحاب فرماتے ہیں کہ اگر خان کعبہ کی وہ عمارت اصحب کرامت کے واسطے یعنی اولیاء کرام کے لیے اگر اپنی جگہ سے اٹھا دی جائے تو کیا اس حالت میں جبکہ وہ عمارت اپنی جگہ سے منتقل ہو کر اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے اللہ کے ولی کے دیدار کے لیے اگر وہ عمارت وہاں سے منتقل ہو کر چلی جائے تو کیا ایسی حالت میں ایسے وقت میں نماز پڑھنے والے اس کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرنے والے اگر نماز ادا کریں گے تو نماز جائز ہوگی کہ نہیں فرماتے ہیں جازت اس, جازت صلات ہی نہیں دیا اس وقت جو ہے اس کی طرف متوجہ والوں کی نماز بالکل درست ہوگی جناب میں اجازت نہیں دے گا اب رہی یہ, بات یہ تو یہاں پر, میں نے آپ کو تکار پر سامنے پیش کیا اب میں آپ کو بتلاؤں تو میں بلکہ میں آپ سے کہ جناب نبادر، کا نام یاد رکھیں رکھے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب لکھی ہوئی ہے یہ انہوں نے جناب اس مسئلے کی سات حدیثوں سے تائید کی ہے یعنی خانے کعبہ کی عمارت منتقل ہو کر اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے دیدار کے لیے اگر جائے تو انہوں نے جو ہے جناب ثاب کیا کہ بالکل یہ حق ہے اور اس میں کوئی تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہے سات حدیثیں سے پیش کی ہیں سات حدیثیں سے پیش کی ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتلاؤں اللہ کے ولی کی عظمت کتنی ہے اللہ کے ولی کا مقام کتنا بلند و بالا ہے یہ تو فقہ کی کتابوں کی بات ہو گئی نا میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ کے دوست کا کتنا بڑا مقام ہوتا ہے اللہ کے نزدیک یہ صحابی رسول سے ثابت جناب جن کے یہاں دور حدیث ہوتا ہے اس میں یہ باقاعدہ پہائی جاتی ہے سیاست کی تیسرے درجے کی کتاب ہے اس میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ حدیث مروی ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور دیکھ کر یہ فرمایا کہ ما اعظم کا وا اعظم حرمت کا اے خانه کعبہ تو کتنا عظیم و شان ہے تیری کتنی جو ہے وہ حرمت ہے تو کتنا معزز ہے اس کے بعد فرمایا والمؤمن اعظم حرمتا عند الله تعالی من کہ لیکن اے خانه کعبہ اللہ تعالی کے نزدیک اللہ کے ولی کی جو عظمت ہے وہ तुझसे कहीं ज्यादा جو ہے وہ بلند و بالا ہے۔ حضرت سیدن عبداللہ رضی اللہ اتنی بڑی عمارت وہ منتقل ہو جائے اپنی جگہ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے اسی کے ضمن میں ہمارے فکا نے لکھا اور ہمارے مفسرین نے لکھا کہ جناب عمارت کا اپنی جگہ سے منتقل ہونا یہ کوئی بعید اتل نہیں ہے یہ کوئی جو ہے ایسی بات نہیں ہے کہ جس میں جو ہے متعجب ہوا جائے اور اس میں جو ہے وہ حیرت میں مبتلا ہوا جائے یہ ہوا ہے عمارت جو ہے اپنی جگہ سے منتقل ہوئی ہے فرماتے ہیں کہ دیکھو جب سرکار دوانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تھے سے جب واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد افسر تشریف لے گیا ہوں تو اب جناب ان کو بڑی حیرت ہو گئی کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں مکت المکرمہ سے مسجد افسا جو ہے بہت مسافت پر ہے تھوڑے سے حصے میں جناب چلے جانا اور آ جانا یہ کیسے ہو سکتا ہے اور ان کو یہ بھی یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد افسا کو نہیں دیکھا ہے تو اب انہوں نے جناب حضور سے پوچھنا شروع کر دیا بتلائیے مسجد اقسام میں کتنے دروازے ہیں کتنی کھڑکیاں ہیں کتنے ستون ہیں جب یہ سوالات کرنے شروع کر دیے کفار و مشرقین اور منکرین نے تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے موجودے کے طور پر اس بیت المقدس کو وہاں اس عمارت کو وہاں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے منتقل فرما دیا تھا آ... اللہ علیہ وسلم المقدس کی وہ عمارت میرے آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے سامنے تھی اور وہ وہی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد افسا کے بارے میں جو جو سوال کرتے چلے جاتے تھے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد افسا کو دیکھ کر ہر ایک کے سوال کا جو جواب دیتے جا رہے تھے تو عمارت خا... کا منتقل ہونا جو ہے یہ کوئی بعید نہیں ہے اور یہ کوئی جو ہے تعجب خیز نہیں ہے یہی باتیں یہی امور اگر ان, ان کی امت کے ولی سے صادر ہوں تو اسی کو تو کرامت کہا جاتا ہے یہی تو کرامت ہے اللہ کے نبی سے جب خر کے عادت کے طور پر ایسی باتیں جو عقل میں نہ آئیں ایسی باتوں کا صدور اللہ کے نبی سے جب ہو تو وہ وہی موجودہ کہلاتا ہے اور جب اس کے امت کے ولی سے ہو تو اس کو جو ہے کرامت کہا جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت علی رحمان نے ایسے ہی نہیں فرما دیا کہ سارے اب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا اور پرواہ جو ہے اور تیری ارد گرد گھومنے والے جو ہے وہ پروانوں کی طرح ارد گرد گھومتے رہتے ہیں لیکن حضور سید نغر سے رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہی نرالی ہے کہ وہ ایسے شمع ہیں کہ کابا جو ہے بطور پروانا جو ہے ان پر نثار ہوتا رہتا ہے اور اسی زمین میں میں آپ سے ارد کروں حضرت بابا فریدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی ان کا یہ بیان ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت بختیار رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر تھا اور بھی اہل دل وہاں پر موجود تھے اسی اثناء میں ایک عجیب و غریب عالم ہم پر طاری ہو گیا اور جناب وہ عالم استغراق میں چلے گئے اور میں بھی شوق کے عالم میں تھا دیکھا کہ حضرت شیخ کھڑے ہو گئے اور ان کے جو چاہنے والے تھے مریدین تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے اور جناب گھومنا شروع کر دیا اور اس عالم میں ہم بالکل بے خود ہو گئے ہمیں اپنی بھی خبر نہیں رہی اور اسی عالم میں ہم نے بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کر دیا جس طرح سے کہ خانے کعبہ کو دیکھ کر تکبیر کہی جاتی ہے اسی عالم میں ہم تھے کہ تکبیر کہی جا رہی تھی پھر اس کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں تو ہم میں سے ہر ایک کیا دیکھتا ہے کہ خانے کعبہ اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو حضرت عزیزان گرامی بات یہ ہے کہ یہ باتیں ان لوگوں کے لیے متعجب ضرور ہو سکتی ہیں کہ جو شانِ ولایت کو نہیں سمجھتے جو مقامِ ولایت کو نہیں سمجھتے جو عظمت روحانیت کو نہیں سمجھتے جو اللہ کے ولیوں کی رفعت کو نہیں سمجھتے اور ان کے مقامِ محبوبیت کو نہیں جانتے ان کو ضرور حیرت ہوتی ہوگی لیکن ان کو حیرت ہوتی رہے ہوتی رہے ہمارا ایمان ہے اور ہم جو ہے ان سب باتوں پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بالکل حق ہے ان سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اور کیسے انکار کیا جائے کہ جب اللہ نے اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ فرما دیا ہے یہ کہلوا دیا کہ میرا بندہ یت کر بن نوافل یہ بات میں آپ کو خصوصیت کے ساتھ جو ہے وہ عرض کروں گا کہ دیکھیے یہاں پر آپ کو توجہ کرنا ہے کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے آپ کیا سمجھے کہ یہ حضرات فرض و واجب یہ تو ان سے ترک ہوتا ہی نہیں ہے فرض و واجب چھوٹ جائے یہ تو ان کی بارگاہ میں متصور ہو ہی نہیں سکتا ہے یہ تو وہ ہے کہ جو اتنی پابندی کرتے ہیں کہ و واجبات فرائض واجبات کے علاوہ ادا کرتے رہتے ہیں اور نوافل کے ذریعے جو ہے ان کو قرب خداوندی حاصل ہو جاتا ہے آج ہم لوگ کہ جو نہ فرائض کا اہتمام کرتے ہیں نہ واجبات کا اہتمام کرتے ہیں تو ہم نوافل کا کیا اہتمام کریں گے ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جو جناب پابندی کے ساتھ جو ہے وہ نمازوں کے جو نوافل ہیں اللہ ماشاءاللہ ادا کرتے ہوں ہم, ہم تو فرائض کا اہتمام نہیں کرتے ہم تو واجبات کا جو ہے وہ خیال اور لحاظ نہیں رکھتے ہیں ہم تو جو ہے نوافل کی طرف کہاں جاتے ہیں یہ, سو, یہ سوچ کر سمجھ کر ارے نفل ہے کوئی حرج نہیں, نہیں پڑھا تو کوئی گناہ تھوڑی ہوگا یہ تو نوافل بھی چھوڑ جائے اس کا بھی ان کو غم ہونے لگتا ہے ایسے جو ہے پابند ہو جاتے ہیں کہ نوافل بھی جو ہے اسے نہیں چھوڑتا ہے مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ جب یہ نوافل کے ذریعے اتنا انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں مقام حاصل کر لیا تو میں اور آپ کم از کم جو ہے فرائض واجبات تو نہ چھوڑیں سنن تو نہ چھوڑیں ہم جو ہے کم از کم یہی ادا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ اسی کے ادائیگی میں ہمارا بیڑا پار فرما دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ان محبوبین کی سیرت پر اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق کے فرمائے واخر زبان الحمد للہ رب العالمین